رسول الى الكريم أما بعد قول بالله سبيل العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فالتدعوذي يحبظكم الله ويأكل لكم ذنوبكم فقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص سر الله العليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لدني يسر لي طريقي يا رب العالمين اقعدك كده تاني मेरे पास कायम कर देते ہماری گفتگو جو چل رہی تھی میں اسی کے حوالے سے بات کروں گا لیکن جو لوگ باقاعدگی سے میرے خطبات جمعہ میں شریک ہوتے ہیں وہ تو سلسلے کو سمجھ ہی لیں گے لیکن جو لوگ نہیں بھی شریک ہوتے تھے انشاءاللہ انہیں دشمی کا احساس نہیں ہوگا ہر کس مکمل قسط بات یہ چل رہی تھی کہ جو عمل بھی کیا جائے وہ اللہ کی محبت میں کیا جائے جنت اور جہنم سے بالا کر ہو کر صرف اس لیے کیا جائے کہ اس کے کرنے کا حکم اللہ نہیں دیا تصدیق پڑھی جائے تسبیح کہی جائے تو اس لیے کہی جائے کہ فل واقع تسبیح کہی جانی چاہیے اللہ واقع ادا نہیں سیکھا فیس ویلیو پر کہیں آپ کی تعریف اگر کوئی اس لیے کرے کہ اس نے آپ سے قرض لینا اور آپ کو پتہ بھی لگ جائے کہ یہ مجھے مسکہ پالش کر رہے ہیں تو آپ کو ان کی تعریف پر غصہ جس میں جنت بھی روحو. اگر آپ سبحان اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک اللہ اس کافل تو نہیں ہے لیکن سبحان اللہ کہے بغیر جنت بھی نہیں, نہیں تو سبحان اللہ کہے بچہ حکم اس لیے مانے آپ کا کہ اسے کافی چاہیے اس لیے نہ مانے کہ آپ اس کے والد والدر وہ آپ کا بیٹا اس کا حق ہے کہ آپ کا حکم مان تو بات بگڑ جاتی ہے تو ہر کام اس لیے کیا جائے کہ اللہ پہلواق سجدہ کرنے کے قابل ہے اگر جنت نہ بھی ہوتی جہنم نہ بھی ہوتی تو بھی میں سجدہ کرتا اس لیے کہ اللہ سجدے کے قابل ہے یہ جذبہ یہ محبت کسی اخبار نے کہا نا کہ عشق نہ ہو کر تیری نماز کا امام تو تیرا سجود بھی ہجاب تیرا پیام بھی ہجاب ہمارے قاری بشیر احمد صاحب ہزارویں درس قرآن دے رہے تھے سورہ فاطہ کا درس تھا میرے پاس اس کی گیسٹ بھی ہے ان میں ایک بڑی پیاری مثال اور یہ جو مثالیں ہوتی ہیں میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کیا کرتا ہوں کہ آپ انہیں فیکٹ نہ سمجھا اس کے نتیجے کو سمجھا کریں آپ بڑے لکھے لوگ ہیں آپ نے بڑا بگری ڈی ڈاک لالچی گپتا پھر کیا عدالت پوری دلا ہے یا وہ اتفاق کے لیے باپ کا بچوں کو بلانا اور پھر لکڑیاں توڑوانا یہ کہانیاں نہیں ہوتی ہیں اصل میں یہ بات سمجھانے کے لیے ایک مثال ہوتی ہے اور آپ ان واقعات کو ایک مثال سمجھا جب آپ اس کو واقعات سمجھ لیتے تو پھر اس کے نتائج آپ اثر کرنا شروع کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہوگا اس کا مطلب ہے کہ مرشد کو بھی ہے یہ باتیں اس لیے آپ کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں کہ آپ مثال کو مثال نہیں اللہ نے بات نثالوں سے سمجھائی اپنا اور ہمارا تعلق غلام کی نسبت سے سمجھایا کہ تمہارا بھی یہ غلام ہے تو کیا تم مال خرچ کرتے ہو اس سے ڈرتے ہو یا پوچھتے ہو اس سے یہ مشورہ لیتے نثال دے رہے ہیں کہ کوئی صاحب سے کسی اونچے دہانے کی لڑکی سے عشق ہو گیا پتا چلا انہیں انہوں نے پکڑ لیا خان صاحب نے کہا کہ ہری بچی سے اس طرح کی جیسے گاؤں کا کوئی عام آدمی کرے سو کوڑے کی سزا ملی انہیں کوڑے کھا رہے ہیں ننانوے کوڑے انہوں نے کھائے اور بالکل تی بھی نہیں آخری کوڑا جب انہیں لگا تو پھر وہ بال بلا بعد میں ان سے کسی نے پوچھا کہ ننانوے کوڑے جو اللہ کے بدے کھا لیے تھے اور احساس بھی نہیں انہیں دیا تو فخر کا رہے تھے کیسا جی دار آدمی اور ایک کوڑے پہ تو نے اتنا بل بڑھایا تو سنگاسن میں جب کوڑے لگ رہے تھے تو جس کے لیے لگ رہے تھے وہ کہیں جھروکے سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میری نظر اس پر مجھے پتا نہیں چلا کتنے مارے کتنے مارے آخری کوڑے سے پہلے وہ غائب ہو گئی پھر مجھے پتا چلا کہ مجھے کوئی چیز لگی مجھے احساس یاد تھی کوڑے حضرت علی رضی اللہ کے سامنے کھڑے کا طرح ہو اور جسم سے تیر نکال لیا جاتا اور پتہ ہی نہیں سلام پھیر کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے کہ میرا تیر نکالے گے تیر تو ہم نکال چکے کوئی صاحب کوئی صاحب کیا مجنو مجنو جا رہے تھے لا کے خیال میں گم تو کوئی سال نماز پڑھ رہے تھے ان کے سامنے سے گزر گئے تھے انہوں نے پکڑ لیا تھا. میری نماز وہ پڑھوا دی تک میرے بھائی ایک بات سنو میں تو لا کے خیال میں گم تھا مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ کوئی کھڑا بھی ہے اور میں کسی کے سامنے سے گزر رہا ہوں تو اللہ کے سامنے کیسے کھڑا تھا تو تجھے میں نظر آ گیا لا کے خیال میں مجھے تو نظر نہیں آیا تیرا اور اللہ کا تعلق تو اتنا بھی نہیں جتنا میرا اور کون سی نماز پڑھ رہا تھا تو یہ محبت جب تک امام نہ ہو محبت کی مداح صاف نہ ہو تو یہ زمانے کے مسائل جھیلے نہیں جھیلے جاتے ہم ہاں جب ان کی کہانیاں سنتے ہیں جنہیں اسٹو کے اوپر دو کرسیاں رکھ کے اور ان کی چھاتی کے نیچے چولہا رکھ کے اس کو جلایا جاتا ہے کشمیر کے اندر تو تعجب ہوتا ہے وہ پتھر کا بنا ہوا انسان ہے یہ کیسے کر رہا ہے اور جان دے دیتا اپنے ساتھیوں کا نام نہیں بتاتا تو یہ تعجب اس لیے ہے کہ جو اس کے پاس چیز ہے وہ ہمارے پاس نہیں محبت ہے نا ہمیں اولاد سے تو اس کی خاطر ہم یہاں لوگوں کی چھڑکیاں کہتے دانے ہیں جن کا اپنا کوئی ملک نہیں وہ ہمیں مسکین کہتے ہیں لیتے ہیں کیوں اولاد کی محبت کی خاطر جس بات کی قربانی دیتے ہیں تو جب کسی سے محبت ہو تو اس کی خاطر کر انسان وہ کچھ برداشت کرتا ہے جو صحابہ نے برداشت کیا ہے اور اگر محبت نہ ہو تو وہ توتے والی ٹینٹیں ہیں جتنا بھی پڑھا لو جب مصیبت پڑے گی تو اس کے منہ سے ٹینٹیں ہی نہیں اچھا سلام کی کون مصیبت پڑے تو ان کا تجھی نا من کا مجھے انکار کیا نا باز ماجے تھا نا موسا ہمارا تو تیرے آنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا تو نہیں تھا تو بھی مصیبت کر دی تم بھی مصیبت کروں کر دو ان کے نزدیک موسار اسلام کے آنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا وہ تو عیاشی چاہتے تھے نظریے کی تبدیلی تو ان کے نزدیک اہمیت نہیں کرتی بھارت یہ محبت پیدا کیسے ہو اصل سوال یہ کوئی ڈاکٹر کسی کو کہتا یا انیمیا ہے خون کی کمی ہے تو اگلا مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ کمی دور کیسے ہوگی آپ ملٹی ویٹامن گولیاں کھائیں فلان سبزی زیادہ استعمال کیا کریں یا آپ ہیموگلوبن جو ہے وہ استعمال کریں اس کے لیے اصل سوال یہ کہ یہ کمی دور کیسے ہوگی محبت پیدا کیسے پرانے حقیق یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ چیز چاہیے دعو محبت کرتے رہو لیکن جب تک ادھر سے معاملہ جڑے گا نہیں لائن ملے گی نہیں آپ کی گھنٹی بنتی رہے پاکستان سے کوئی اٹھائے گا تو پیسے گرنے شروع ہوں گے نا اور آپ کی بات گھنٹی بجاتے رہے اپنا پیسے خرچ ہوں گے نہ بات ہوگی ہمارا ایمان تو ہوا نا خرچ ہی نہیں ہو رہا اس لیے کہ لائن ہی نہیں مل رہی جیسا ابا سے ملا تو میں نے آج بھی کہا کہ میں پیدا ہوا تو پانچ کفیاں آگ سے چھ مجھے ملے سو کنال زمین اور ایک اللہ یہ چیزیں مجھے براثت میں ملی میں نے کمائی نہیں کفیاں چچے ملے میرا کوئی کمال نہیں کمال کسی کا کہتا کے ساتھ اللہ بھی مل گیا ہے دادا نے ابا کو بتایا کہ ابا نے مجھے بتایا کہ اللہ نام کی بھی ایک ہستی ہے ٹھیک ہے جی مان لیجیے نہ میرا کوئی کفا نہ نقصان دنیا بھی اللہ کے نام پہ ہم نے کچھ دینا نہیں کچھ خرچ نہیں کرنا تو اس میں تو میرا کوئی نقصان ہی نہیں نہ نفا اس کے نام پر نکاح ہو گیا ہے پاسپورٹ مل گیا ہے اسناتی کارڈ مل گیا ہے حرچ کر لیتا ہوں یہ نفے سر تو یہ حاصل کیسے تم زارا محبت رکھتے ہو جی. بول بالکل تم تو اللہ سستا دے دوں تو میری پیروی کر فالو می محبت کا نسخہ یہ آج کی محکم سو از یار یہ ایک بار کہتا ہے جلدان شکار یل داں کو شکار کرنا چاہتا ہے نا اللہ کو محبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اپنے ساتھ تو جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس جیسا بن ہے تکلید یار کا جو اللہ کا یار ہے اس کی تکلیم کر اللہ اس کا من سے شکار ہو جائے گا ایک مثال دیا کرتے مجھے نہیں پتا اس کا کیا لیکن میں بھی سے اسی طرح کی ایک کہانی سمجھتی اس طرح اتہاج کی بیان کر دیا کر بات سمجھنے میں آسانی رہتی فرام کے دربار میں ایک مشخرا تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ حضرت موسا علیہ السلام کی نقلیں اتار اتار کے اسے کچھ کیا کرتا تھا اتفاق یہ ہوا کہ جس دن یہ قوم غرق ہوئی وہ موسیٰ علیہ السلام کے لباس میں تھے وہی چپا وہی انداز بنایا ہوا سارے غرق ہو گئے یہ سب بچ گئے تو مسا اللہ سے پوچھنے پر رواج ساری قوم کو تو تھی غرق کر دیا تھا۔ ان کو کیوں چھوڑ دیا کہاں موسا اس نے تیری شکل بنائی ہوئی تھی مجھے چر نہیں میں میری شبیر کو ڈبونا نہیں چاہتا دی. گوش نے مشکرے پن میں دبائی لیکن موسا جیسا بن گیا تھا آپ کے کسی کیوں جلاتے ہیں نرسمہ راؤ کا پتلا کیوں جلاتے ہیں اس کو جلانے میں اس کی حکم ہوتی ہے تب ہی. فالو سورویر مجھے میری پیروی کروائے نبی سے کہو کہ میری پیروی کرو اب کس میں پیروی کروں یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہاں حضور کی بہت سی سنتیں کھانا کھانا ہے تو اس کی سنتیں الگ ہیں ہر کام کی سنت الگ ہے آپ نے کرکٹ کی پریکٹس کرنی ہے تو اس کی سنتیں الگ ہیں بیٹھ چڑھانا ہے آپ نے اور پکتے رکھنی ہے آپ نے اور پھر گین چیک کرنے آپ نے یہ, یہ کرکٹ کی آپ کی کھیلنی ہے اس کی سنتیں الگ ہائی چلانی ہے اس کی سنتیں الگ گاڑی ڈرائیو کرنی ہے اس کی سنتیں الگ ہیں گاڑی کا پانی چیک کریں پیٹرول چیک کریں بیٹری چیک کریں بیلٹ بانیں کی اس کی سنتیں ہیں تو ہر کام کی سنتیں الگ ہیں تو پہلو سے مراد کیا ہے نماز پڑھو تو میرے کیسے پڑھو اس کی سنتوں کا کیا کرج کرو تو ایسے کرو جیسے میں نہیں کیا خود انی مناسب کروں مجھے مناسب سیکھو سنو کا مارا ہے تو وہ نہیں صلی اس طرح نماز پڑھو اس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہیں لیکن سنتوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں آج کی سنتیں کہتے ہے ہی بھی جو الیکشن وہ بھی قبل اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کندورا پہنتے تھے کمیز پہنتے تھے کندورا کام سوتی چاک ہوتے ان کے کندورے کے تو چاک نہیں ہوتے کہیں سلام لگانی پڑ لے تو اور ٹانگے نیچے نہیں لگتی منہ لگتا ہے یار اس کے چاک ہوتے تھے آپ چلان لگائے یا گھوڑے پہ بیٹھے تو مسئلہ نہیں ہوتا مارے ہیں علماء پاکستان میں وہ اس کے چاک استعمال کرتے سے قبل بھی یہی پہنتے تھے معاذ اللہ سلم ماض اللہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضور پہلے تو جینز پہنتے ہوں اور جب نبوت کا دعویٰ کیا ہو تو آپ کے لباس میں تبدیلی آ گئی ہو نبوت نے پہلے بھی ان کا بھی اور صدیق ضلع کالانوں کا بھی عمر فاروق ضلع کالانوں کا بھی لباس ہوئی گاڑی یہ راہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بھی تھی عمر فاروق رضی ضلع کالانوں کی پہلے بھی تھی اسلام کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ کسی صاحب نے گاڑی بعد میں رکھی ہوئی مسلمان ہونے کے بعد تعلیم کی نہ ہو جیسے ہمارے عام طور پر پٹھانوں میں ایسے ہم آج پڑھے نہ پڑھے لیکن گاڑی ہونی ہوگی اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ ان کا اپنا علاقہ یہ کلچر بن گیا پھر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ چونکہ لوگ ڈائریاں نہیں رکھتے لالا ہم نے آپ کو بھیجا کیونکہ ڈائریاں رکھوا گئی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کلچرل ہوموجینٹی لانے کے لیے اپنے اندر معاشرے کے اندر آپ کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر بھی عمل کرنا ہوگا تاکہ ہم ایک جیسے نظر آئیں تو یہ ہوتا ہے ماؤ کی کیا پورے چائنا میں کیا پہلی پاکستان میں آئی کہ ہمارے پکڑی کیا کسی زمانے میں وہ کہنا گر اسی طرح یونیفارم ہر انسٹیٹیوشن کی اپنی ایک یونیفارم ہے اور وہ اس پہ لازمند عمل کروا ہے تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ جب کہیں مکس ہوں تو پتا چلے کہ یہ پاکستان انٹرنیشنل سکول کے طالب علم ہے یہ پاکستان اسلامی سکول کے طالب علم ہے یہ شیخ خلیفہ بن زائید سکول کے تالب علم ہے پتا چلے کہ یہ الگ تو یہ بھی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ پتا چلے کہ یہ الگ چیز ہے ہمارے ہاتھ طیب صاف ہندوستان کے وہ بتا رہے تھے میں جب گیا ایئر انڈیا سے تو کھانا سرو کر رہے تھے وہ لوگ تو گوشت انہوں نے سرو کیا تو میرے سامنے رکھا اس نے اور پھر وہ ایئر ہوسٹل نے مجھے کہا کہ آپ صبر کرے آ کے سوٹا کے لے گئے اور مجھے لا کے اس نے سبزی دے تو میں نے کبھی کیوں میرا منہ نہیں تھا گوشت کھانے کے قابل اس نے کہا آپ مسلمان ہیں اور وہ کا گوشت تو جو ساتھ بیٹھے تم کیا اتفاق سے وہ بھی مسلمان تو وہ رکما لے رہے تھے چھوڑ دی میرے سامنے جب بھی اٹھاؤ میں بھی مسلمان ہوں مجھے کیوں نہیں سب سے دیجیے آپ کے ماتھے پہ تو لکھا ہوا نہیں ہے مسلمان ہے آپ یا عیسائی ہیں ان کی تو شکل مجھے مسلمان ہے جیسی نظر آئی تھی تو مجھے پتا چل گیا تو میں نے ان کا بدلی کر دیا آپ کا تو مجھے پتا نہیں تھا میں بولڈنگ کارڈ دی تھی تو نام سے کوئی پتا چلتا چہرے پہ تو لکھا ہوا نہیں یہ بھی ضروری ہے لیکن ستر دیہوں میری بیلوی بنی وہ مشن وہ مقصد جس کے لیے حضور کو بھیجا گیا اور پھر سنتیں بنی وہ مقصد ہے امسن سنتوں کی ماں وہ سنت جس کے لیے فرض بھی قربان کر دیے یہ ہے اصل چیز جس میں کہیں کوئی وقفہ نہیں آیا اس کے لیے روزہ شروعات کیا گیا روزے کے لیے وہ نہیں ترک کروایا گیا روزہ تو وہ ہزور نے منع کر دیا سبھی کے ساتھ روزہ نہیں رکھنا رمضان کے روزے شروعات کیے یہاں سے جا رہے ہیں ہمیں کبھی ہونا چاہیے سفر ہے روزہ مل اور پرانے حکیم میں دو جگہ پر یہ الفاظ استعمال ہوئے دو جگہ انہیں کے لیے تم میں سے اگر کوئی مرتا ہو گیا پلٹ گیا ادلا ابو میں یو شبو نہ ہوں پر یو شبو نہ ہوں حضر غطین عالل قاطری سبیل اللہ والا تم لوگ اگر پلٹ جاؤ پہچان نہ جتلانا میں کوئی تمہارا محتاج نہیں ہوں اس دین کے لیے کسی کو یہ گھرا نہ رکھے اللہ اپنے دین کے لیے ہمارا محتاج نہیں ہے ہم محتاج اپنی فلاح کے لیے دین کو قائم کریں وہ اور مخلوقات سے یہ کام لے سکتا ہے یا فلّہ کے قوم میں اللہ ایسی قوم لے آئے گا جو ابو وہ ان سے محبت کرے کوئی لبو نہ ہو اور وہ اس سے محبت کریں ان کا رویہ یہ ہوگا کہ آپس میں باہم نرم ہوں گے جلد چھکے ہوئے تو وہ زیادہ وہ ہلکا یارہ تو کی لگا درم آئندہ کتنا فیری اور رزمیں حق و باطل وہ تو پولا ہٹوں اشدہ والے گفتار کریں گے کیا کی ہندو نقص اللہ کی راہ میں جہاز کرے پھر قرآن یہ فصل و باد بات اپنی ایک چیز کو دوسری جگہ ڈسپلوز کرتا ہے اس کا ایکسپلین کرتا ہے آیا تو سما یو فصل و آیا موقع میں کرتا کی تفصیل بیان کرتا ایک کلی ہے اور پھر وہ پھول بلتی یہ کون کا جتار ہے قرآن میں دوسری اور آخری جگہ لفظ استعمال ہوا ہے ان کے لیے یوکا سے اللہ کیجاہدت مجاہد. یہ بھی ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جو جگڑ رہا ہے لڑ رہا ہے برائی سے روکنے کے لیے یا خیر کو کرنے کے لیے یہ بھی مجاہدہ اور ابتدا یہیں سے ہوتی لیکن یہاں اللہ نے لفظ قتال استعمال کیا ان اللہ یوشف اللہ جی نے یوقا سبن کا کم بنیاد پر آپ کو کسی کا خاص رنگ کوئی خاص کپڑا پہننا اچھا لگتا ہو یا آپ کو کوئی اچھا لگتا ہو اور آپ اس کو وہ مخصوص کپڑا پہنا کر دے کہ دونوں ہاتھیں پہنے ہوئے اچھا لگتا ہو تو پھر واقعی پہنے ہوئے تو اچھا لگتا ہے اور نہیں پہنے ہوئے تو آپ اس کو وہ پہنا کر آپ کو اچھا لگتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ان کے اندر یہ جہاد کی صرف رکھ دیتا ہے اور ان کے اندر جہاد کی صرف دھوتی ہے تو اللہ کو اچھے لگتے دونوں صورتوں میں یہ جہاد وہ اصل جو مشن تھا آم حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ باقی جو ہے میں نے کہا آپ کا اصل مشن حج پر جانا رستے میں آپ کا قیام کرنا ٹھہرنا سونا رستے سے خریداری کرنا کوئی ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتا ہے کوئی سات پارسل لے لیتا ہے کہیں سے آپ نے پیٹرول گاڑی میں دلوا لیا اور کہیں سے سب کہ کے پیٹرول پمپ ضرور ہے زیادہ دیر سے آتا ہے اور میری گاڑی کی کیپیسٹی کم ہے تو اس نے گیلن میں بھی دلوا لی یہ ساری اندھنے ہیں اس رستے مشن نہیں مشن کیا حج پر. وہ مشن جس کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے شارہ علاقوں میں لدین ما وسا بھئی نوہن و لذی و عینا و ما وسعینہ بہ ابراہیمہ و موسا و عیسی انعیم کو مجھے فالو کرو دین کو کام کرنے کے اور جن مراحل سے میں گزرا ہوں مراحل سے کسی ایک مرحلے کو جب بھی ڈال کے بیٹھ کے اور کہا کہ یہی دین ہے دین اسی طریقے سے آئے گا یہ رویہ درست نہیں یہ چمو تھی یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ ہے یہ بھی ہم مانتے کفو ایڈیا کو ایک مرحلہ ہے پیسے رزسٹینس ایک مرحلہ ہے لیکن اسی مرحلے کو گھر میں ڈال کے دعویٰ یہ کرنا کہ اسی طریقے سے آئے گا تو وہ ہنین والے کس کے نبی ہیں وہ بدل والے کس کے نبی ہیں وہ رو والے کس کے نبی ہیں وہاں فالو نہیں نہیں چلتا کس نے کہا کہ پبوں پہ فالو نہیں اور مدینے میں چھوڑ دو پوچھا مسواک نظر آتی ہے تلوار نظر نہیں آتی اماما نظر آتا ہے قود نظر نہیں آتا گھر گھر دروازہ دروازہ کھٹکھٹا کر دعوت دینے والا نبی آتا ہے اور و کچرا تو خط لکھنے والا نبی وہ سنت نظر نہیں ہے نبی کی اس پوری کی پوری سیرت کو فالو کرتے غار حرا سے لے کر جت الدا تک جہاں ٹیک اوور ہینڈ اوور ہوا ہے ہراحل تک وقت کو وہاں تک ساری سنتوں کو فالو کرو گے تو اللہ کی محبت پاؤ گے سارے اس جیسے بنو نا تکلیفیں یار تو یہ کوئی آدمی مرسیڈیز گاڑی کی ٹھپنی گھر میں رکھ لے یا اس کا سٹیرنگ اور دعویٰ کرے میرے گھر میں مرسیڈیز قابل قبول ہے یہ بات مرسیڈیز کا ایک پارٹ ہے اس کے پاس جینون ہے ہم مان لیتے لیکن مرسیڈیز صرف اس شیرنگ کا نام نہیں یا اس ٹھپ کا نام نہیں مرسیڈیز تو کسی اور چیز کا نام ہے اس میں ہزاروں کرزے وہ کورزے اپنی اپنی جگہ بیٹھتے ہیں جو سنت آپ کی ہو ہم انکار نہیں کرتے نبی کی سنت ہے لیکن پوری مسجد آپ کے گھر میں نہیں پوری سنت آپ کے گھر میں نہیں کھانا, کھانا کھانے کی سنت ہو سکتی لاس وہ جو ہے سنتے وہ ہو سکتی لیکن وہ جو سنتوں کی ماں ہے ماں ہے جس کے اندر کوئی کوئی خلن نہیں آئے آٹھ سال کے اندر چوراسی غزے اسرایا ہے حضور کی مدنی زندگی کے آٹھ سال کے اندر دس میں تو ہجت المدا فتح مکہ ہو گیا تیرہ سال تو ہو گئے دس سال یہ ہو گئے سل کے وصال تک ہجت ہوا دس ہجری میں تئی سال چالیس سال کی عمر میں آپ نے دعویٰ حقوق کیا تھا تریسٹھ سال پورے ہو گئے سن آٹھ ہجری میں بکرا پتا ہوا اس آٹھ بجلی تک یقم ہجری سے لے کر آٹھ ہجری تک چوراسی گزبے اور سرایا یا تو حضور خود گئے یا آپ نے کوئی لشکر گئے چوراسی اب آج کو ضرب دے لے آپ ایک سال کے حصے میں کتنے غزبے آتے ہیں اور پھر وہ پڑھیں ان پھر وہ کتاب پر من سے ہلکے ہو یا بوجھ دکھ لو کہاں رضوے سبو کے لیے آتے کہیں اور کی پڑھتے ہو کو کہیں اور کرتے کسی کے گلے کا ہاتھ کسی اور کے گلے میں ڈال دیتے ہو اللہ تنسورو نظرتے تین رضو سبو کو کہا گیا حضور جو جماعتیں نکالا کرتے تھے وہ لڑنے کے لیے نکلا کرتے تھے تبکہ اس مالی صاحب نے دو دفعہ یہ بات کی میری مسجد میں بھی یہاں پاکستان سینٹر مسجد اور افغان والے جو امین صاحب ہیں کہ کے یہاں بجلس جمی ہوتی نے کہا کہ میرے علم کے مطابق آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج سے ایک سو دس بارہ سال پہلے تک کوئی تبلیغی نام کی جماعت موجود نہیں رہی ہمارے سلق میں وہ تاجر ہی مبلغ ہوتا تھا وہ سپاہی ہی مبلغ ہوتا تھا وہ کسان مبلغ ہوتا تھا وہ دائی مبلغ ہوتی اسلام پاکستان میں آیا تو محمد بن قاسم تبلیغی جماعت لے کر نہیں آیا تھا لشکر لے کر آیا وہ جماعتیں نکلا کرتی تھی تشکیل ہوا کرتی تھی لیکن کس کے لیے لڑائی کے لیے بات کیا ہوتی تھی جا کر کہنا اسلام قبول کر لو ہمارے بھائی بن جاؤ برابر کا سٹیٹس حاصل کر لو اس ریاست کے اندر جیسے تم ویسا کال تب نے بری ہمارے بھائی بن جاؤ نہیں اسلام قبول کرتے کوئی زبردستی نہیں ہے رہو ہم سے رہو لیکن امن کے لیے ٹیکس دو ہمیں تمہاری حفاظت کریں گے اسلح خریدیں گے اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے دیit. خراج دو ٹیکس دو ہمیں تاکہ تمہاری حفاظت نہیں مومن ہو تو سٹیٹ وہ کی وہ خرچ کریں گے اسے تمہارے اوپر جب لگ جائے اسی میں تمہاری حفاظت کو ہے اسلام قبول نہیں کرتے تو ظاہر زکا تو ہوگی نہیں لہٰذا ہمیں ڈیفینس ٹیکس دو گبردستی نہیں وہ خونوں سارے رین لیکن چھوٹے بن کر رہو لا آف لینڈ اسلام کو مانو سپریم کورٹ محمد مصطفیٰ ہوں گے سلقہ تمہارے آپس کے تنازع شادی کا تمہارے اپنے مذہب کے مطابق اس میں آمدف نہیں یہ دو باتیں منظور نہیں ہیں تو باہر نکلو تلوار فیصلہ کر یہ تین آپشن دے کر حضور جماعت جس کو بھی بھیجا کرتے تھے وہ پہلے تگلیم کا کام کرتے تھے اس ہم کو بولتا تو ہمارے بھائی بن بننے ہمارے جیسے بن جاؤ اور یہ بات بہت بڑی اٹریکشن اپنے اندر رکھتی تھی سمانو تھا بن جانا وہی نو بن لے وہ افیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے چھوٹے بن کر رہو نہیں بنتے تو اسی طرح پر کام ہوگا نہیں پھر بند تباہ فیصلہ کریں گے یہاں کون رہے یہ چیز مجھے مان لی کے لیے تشکیل ہو گئی ہے رضوے کے لیے تشکیل ہو گئی جمعے کا دن ایک ساتھ نے سوچا پتا نہیں پھر نصیب ہوگا یا نہ ہوگا حضور کے پیچھے نماز پڑھنا تو میں جمعہ پڑھ کے نکل جاؤں میری کچھ نہیں ضرورت ہے اس کی جو میں نے عام طور پر ستیب کا منہ چونکہ پبلک کی طرف رہتا ہے لہٰذا اب وہ ایک ایک کو دیکھتا ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پر نظر رکھی اور جمعے کے فوراً بعد اس کو نہیں تو میں انہیں پکڑ لوں گا آدھے دن کا فرق پڑ گیا ہے آپ نے فرمایا آدھے دن کا فرق نہیں پڑا اور آپ ان کو پکڑ کے نہیں یہ آدھے دن کا فرق نہیں اب تو جنت میں ان سے پانچ سو سال بعد گئے یہ آدھا دن نہیں گویا حضور کے پیچھے جمعہ پڑنا تھام تر درجہ رکھتا تھا بنسبت اس جہاد تیرا وہاں جانا افسر تھا بنسبت یہاں اسکیلیں ہوئی گئے لڑے جو کاسنا سبیل اللہ یہ پراسس نبی کی سیرت میں ہے یا نہیں ہم اس کا کیا کر کہاں لے جائیں اس اسے مٹا دیں آپ نے تو ایک چیز بنا لی ہے دوسری طرف آپ نے جانا نہیں کیونکہ وہاں ایکسپوز ہو جائے گی باپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں تو سورج تو ہوا دی ہے وہ تو بتا دیتی کہ نبی نے یہ کام بھی کیا اور یہ نبی اللہ کو زیادہ پسند تھا وہ جو شاعر نے کہا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو ازیز طرح نگائے آئینہ تھا اس بدن کو سنبھال سنبھال کے بچا بچا کے اس بدن کو نہ رکھ یہ بنانے والے نے بنایا ہی اثر میں اس لیا کہ اس کی راہ میں کٹ جائے اور یہ کٹا ہو سے زیادہ پسند فارم می میں یہ سارے آتے یہ سارے کرو گے تو محبت کے حقدار ہو کسی ایک کو جب ڈال کے بیٹھ گئے ہو تو یہ جمہور یہ جمہوری ندی کی پیر بھی نہیں نبی کے پیچھے ہیرا سے چلو تاج بھی جاؤ ندی نے بھی آؤ بدر میں بھی آؤ اہد میں بھی آؤ پنین میں بھی آؤ وہ عشق کے حوالے سے اقبال کا چیر ہے کہ سد کے بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق عشق, عشق کے یہ ساری عشق یادیں ہیں اس نے آپ میں کھلان لگا دی بٹر کے گلے پہ چھری رکھ دی کس میں رکھی عشق میں رکھی بچے کی محبت کو اللہ کی محبت پر تم لدکے خلیل بھی ہے اس صبر حسین بھی ہے اس مار گئے وجود میں اس وار آف ایگزٹینس مار گئے وجود میں بدر و ہنین بھی ہے عشق کی ایک ادا یہ بھی ہے کہ دشمن کے گلے پر خوف بھی نظر آتا ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیزا بھی نظر آتا ہے اور وہ حدیث کہ تمہارا نیزوں سے کھیلنا مجھے تمہارے نفل پڑھنے سے زیادہ عظیم ہے اور اگر میں علی رسی اللہ کرانا تو حدیث بیان کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو انگو اور لاد کتابہ لکھنا پڑھنا وہ سباح تیرنا تیراکی کرنا وہ رمایاں نیزے تھے سارے جو فزیکل علوم ہیں سیکھو تو سنتوں کی ماں یہ سنتے جہاز آپ اندر لال کہ میں نے مثال دے دی آپ کو روزے رمضان کے روزے منع کر دیا گیا نہیں رکھنے یہ نہیں کہا کہ یہ سفر ڈپڑ کر دی. اسے پوچھ کر دی. روزے رکھ لو فرض ہیں یہ رکھ لو بعد میں دیکھی جائے گی نہیں وہ ضروری وہ ضروری روزے سوچ دو یہ بات میرا نماز وہ اضافہ سیم فقل طلح اقل تک پائے تھا تم انما کا ولی یہ اصلاح یہ چین نہیں لینے دے کافروں غیر مسلموں اسلام مسئلے کی باتیں گے. یہ دین کہاں تک جان چھڑاؤ گے مسلمانوں قرآن کو ترک کیا بغیر تم اس ملیٹنسی سے جان نہیں چھڑا سکتے ڈاکٹر پہلا ہے پہلے یہاں آرم فورسز ہاسپٹل میں تھے پھر یہاں سے انہوں نے ریزائن کر دیا اور اپنا کلینک نیورولوجسٹ نے گاڑی کر اس رمضان میں ڈی وی ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بلایا تھا مختلف لوگوں کو میں نے اپنے بزرگواروں سے بھی رابطہ قائم کیا جن کا نام بھی دیا تھا اس میں یہ تھا کہ ہم نے مختلف موضوعات پر رمضان میں آدھے آدھے گھنٹے کی جو ہے وہ ڈسکشن کرنی ہے انگلش میں ہوگی تو آپ لوگ اپنے اپنے موضوعات چن لیں تو اندرا گاندھی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ڈاکٹر بیلا سے بات ہو رہی تھی ان کی اور وہ حدود مقرر کر رہے تھے ان پہ بولے ان پہ بولے ان پہ بولے یہ تو ہوتا ہے تم نے کہا دیکھیں تمہارا رب تم نے ارحابی کہتا ہے ارحاب دہشت گردی سے کہتے ہیں تمہارا رب کہتا ہے کہ دہشت گرد بنو آپ اس کی آنکھ لے لیجیے تمہارا رب کہتا ہے خیری ترا کو تر اے تم دہشت زدہ رکھو اپنے قسمت کو ردا کر تمہارا کہتا ہے دہشت زدہ رکھو ان کو تم کیسے ہاتھ سے جان چھڑاؤ کہہ رہے یہ بات ٹی وی پہ نہ کرنا پلیز یہ بات آپ ٹی وی پہ نہ کریں تو کہنے کا مقصد یہ کہ کہاں جان چڑاؤل ہو؟ آتا ہوں نماز میں اسلح اٹھا کر رکھو فائزہ ساجا دوں جب وہ جماعت پڑھ لے آپ ان میں ہوں یا نبی نماز کا وقت ہو جائے آپ فرنٹ لائن پر ہیں تو آپ جماعت کڑی کریں اور ایک گروپ ان کا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اسلحہ لے کر ولی خزو اسلحہ کا ہوں فائزہ ساجا یہ جماعت پڑھ لے فل یا پونو میں وغیرہ یہ فریٹ ڈیٹ ہو جائے پیچھے چلی جائے مورچے پر اور دوسرا گروپ آ جائے مانتاب نے تویا تھا تویا دوسری جب آپ آ جائے اور دوسری ربت وہ آپ کے پیچھے آ کر پڑے پڑھنی جوڑی رکھتے ایک گروپ ایک رگت پڑھ کے چلا جائے مورچے پر وہ نماز میں ہے اسلحہ لیے بیٹھا دیکھ دشمن کو رائے دوسرا گروپ آ کر آتا آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائے وہ پڑے خبردار بھی رہے چوکس بھی رہے اصل رہے وقت لہا کے نالے کم بھائی دشمن یہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ اگر تم اپنے اسلحے اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ بیا بہت ہلکا بول تم پر تم مرتا آؤ اگر تم بھی مار آو ماتار یا بارش ہو گئی اور گر ہے کہ تیل جو ہے وہ بھیگ جائیں گے ان کی چنی کیونکہ لکڑی کی ہوتی تھی بھیگ جائیں گے تو کوئی حرج نہیں انہیں معقول فاصلے پر رکھو اتار کو لیکن وہاں رکھو گے اگر ضرورت پڑے تو فوراً ہاتھ بڑھا کر اٹھا لو مسلسل اب دونوں نے ایک ایک رکت پڑھ لی ہے ٹھیک ہے جی مورچا بھی خالی نہیں ہوا ہے آپ دیکھیں نماز کس طرح پڑھائی جا رہی ہے اس کے بعد یہ جو گروپ ہے یہ اس کا دوسری رکعت پڑھ لے اور یہ مورچے پر چلا جائے اور وہ جو گروپ ہے وہ اپنی دوسری رکعت پڑھ کے سلام لے دے نہ سجدہ شہر ہے نہ کوئی اور نماز دونوں کو جماعت کے ساتھ مل گئی یہ کتاب کی سنتیں ہیں اگر آپ لڑیں گے نہیں تو ان پر عمل کیسے کریں گے مدنی مسجد مزل میں تو عمل نہیں ہوتا ہے یہ تو مست بھول سے پوچھیں کتنی نوازیں اس نے اس طرح پڑھی ہے بہت سی سنتیں ہیں جو رہ جاتی ہیں اگر آپ نبی کے پیچھے پیچھے نہ جائیں بہرحال اصل جو فالو بھی ہے اس سے تو یہ ہے کہ کہیں مجھے چھوڑنا نہیں میرے پیچھے آؤ جہاں میں سختی کرتا ہوں میرے ہاتھ میں تلوار نظر آتی ہے تمہارے ہاتھ میں تلوار نظر آنی چاہیے یہ بات صحابہ جان گئے کہ نرمی ایک حد تک ہے اور اس کے بعد سختی شروع ہو جاتی ہے جب ساتھ اتنے بھی وکاس ریلہ کرانو یہاں سے عراق میں تو روز نے جاسوس دیکھے کہ پتا کر کے اور ان کی کسی کمزوری سے واقفیت حاصل کرو تو ان کے جاسوس سن لے کے واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ سرکار سون کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی آج تک تو دنیا نے دو ایک قومیں دیکھے تھے دی. فوجی دیکھے تھے تو وہ میرے فوجی ہوتے تھے ویسی بستیوں کی بستیاں جاڑ دیتے علمتیں برباد کر دی جیسے ہندوستان کی فوجی کرتے رہے فوجی تو فوجی ہے آپ چیتا کسی کے گھر میں چھوڑے اور سمجھیں کہ وہ کھات کھائے گا وہ گاس نہیں کھائے گا وہ بے بغیر ہسپتل جھٹے انسانیت بھوکی گندے میں چھوڑنا چاہتے ہیں آپ نئی کھیپ بھیج دیتے ہیں تو وہ نئے چیتوں کی کھیپ بھیج دیتے ہیں نئے چیتوں کی کھیپ بھیج دیتے ہیں انہوں نے جا کر کہا کہ یہ عجیب فوجی <laughs> ان کی دو دوری طبیعت ہے جو راہب ہوتے تھے وہ تو نرے راہب ہوتے تھے وہ تو گاٹ پر بھی نہیں چلا سکتے تھے یہ بھی جاندار ایسے بھی تکلیف ہو دنیا نے دو ہی قسم کے لوگ بھی یا تو نرے ہی نیک بالکل میٹا غار میں گسے ہیں ماں بھی گئی ہے ملنے کے لیے باہر نہیں نکلے گئی ماں کی محبت غالب نہ آ گئے دیکھ یا فوجی ہلاکو کے فوجی یا اور گاؤں کے وہ بخت نسل کے فوجیوں نے کیا حال کیا فورٹی ایٹ ٹو ان ون روح دان بل اور رسان بن نہ یہ راتوں کے رات گڑا گڑا ساری رات رب کے سامنے روتے رہتے اور ان کو جب یہ گھوڑے پر چڑھتے گاڑی منہ میں رکھ لیتے اور لڑتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ رات والے ہیں جو رو رہے ہیں اتنے سخت ہو جاتے ہیں جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہ نرمی استعمال اور جہاں سردی کی ضرورت ہے وہاں نبی کو بلائیں مت کرو کہ دین آئے گا تو اسی طریقے سے آئے گا اگر اسی طریقے سے آتا تو ندی کی آپ میں تلوار اور میزا نظر نہ اور اگر کسی کو آپ بھی نظر نہیں آتی تو تو کافی میوزیم میں چلا جائے ترکی میں اسے نبی کی تلواریں مل جائیں مسواک آپ نہیں سنت ہے لیکن آپ کو وہ مسواک نہیں ملے گی تلوار مل جائے گی یہ کس نے فالو کرنا ہے یا تو مجھے بتا دیں کہ آپ نبی کے کس حصے تک مانیں گے اور اگلا نبی ہمارے حوالے کر دیں پھر ہمیں بلین تو نہ کریں کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے مکے والے کہ آپ چل رہے ہیں مدینہ والے کی اجازت تو ہمیں دینا کہ ہم اس پر چل چلیں آپ اس پر استعار کیوں کرتے کہ میں اس کو بھی ہم سسپینڈ کرتے کہاں تک نکالیں گے اس کو سیرت کہ دین آئے گا تو یہ اسی طریقے سے آئے گا نبیوں کا طریقہ یہی ہے تو محمد نبی نہیں ہے پھر اگر نبیوں کا طریقہ وہ ہے تو بدر کس کا طریقہ ہے اور کس کا طریقہ ہے آٹھ سالوں کے اندر چوراسی رضواد اور سرایا وہ کس کا طریقہ ہے اس پر کس نے عمل کرنا ہے فالو بھی چاہتے ہو کہ تم سے محبت کرے تو قدم با قدم نبی کو فالو کرے اور الحمدللہ اللہ نے حکم ہی نہیں دیا بلکہ اس کے لیے اللہ نے کھول دیے ہیں میدان مہار کھولے ہوئے ویلکم جہاں تمہارا جی چاہتا نبی کی سنت پر عمل کا بھی میں نے آپ کو مشغول کی مثال دیکھ نبی کی سنتوں پر عمل کرا وہ ہمارے مجاہد لیڈر ہیں عبد الرس سیاد تو بڑی لمبی ان کی داری ہے اور گھنی بھی تو ان کے بارے میں یہ آتا کہ جب وہ وضو کیا کرتا تھے وزن کی نماز میں تو وہ پانی اتنی سردی ہوتی تھی کہ وہ پانی ان کی داڑھی پر جم جایا کرتا سارے بال اکر جاتے تھے فریزر سے جیسے آپ نکالیں اکری ہوتی ہے ان کی داڑھی اکر جاتی تھی باقی وجہ وہاں کی جماعتیں اور وہاں کی نمازیں پلاسٹم کو گلے میں ڈال کر نماز پڑھنا اس کا اپنا ہی مزہ ہے کیونکہ ہمیں وہ ابھی تک حاصل نہیں ہوا وہ موقع اسی لیے ہمیں اگر کسی نے کھائی نہ ہوتی تو آپ اسے کیا بتائیں گے اس کس کا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اللہ یوکا سے رو نی سبھی نہیں اللہ کی محبت چاہتے ہو کہ اللہ محبت کرے تو رسول کی پیروی کرو اور اس پیروی میں وہاں تک جاؤ یوکا سے رو نفی سبھی فیا کرتل کرتے بھی ہیں تو قتل ہوتے رضی اللہ ضلع قلم ایک جگہ ایک گزے کے اندر غزوے بدر کے اندر لاشوں کے ڈھیر لگا دیئے اور رضوع ہوتے شہید بھی ہو گئے تو یہ ہے ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم نبی کی کچھ سنتوں کو سسپینڈ کر دیں اور اس پر عمل کریں جس دانہ بچوں میں رونا بے باد ان کی تعبیر و تک کو رونا بے باد بالکل وہی وہی اس پر بھی ہے کہ آدھے رسول کو مانتے ہو آدھے کو نہیں مانتے آدھی اس کی زندگی پر تمہیں اعتماد ہے آدھی پر اعتماد نہیں ہے تو اللہ تعالی مجھے بھی اس کی توفیق ادا کرنا اور آپ حضرات کو بھی کہ ہم آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بحیثیت مجموعی اور اس مشن کو جو اللہ نے ہم رسول کو دے کر تجرتا کرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر چلنے کی عطا فرمائے واقعہ تعوان